سمیل علی من من والحج من جان ابوابی ہا وق اللہ یس ارونا تھا انل اہل وہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجیے مواقع طلناز یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے والحج اور حج کے لیے والی اور یہ نہیں والا کنل جرا مانچتا تھا اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس نے تخوا اختیار کیا وہ البویتا میں ابوا بھی ہا اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ وسط اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ تاکہ تم پلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یس اللہ ہلال پہلی اور دوسری تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اس کے بعد یہ قمر بن جاتا ہے اور جب چاند پورا ہو جائے چودری کا چاند اس کو بدر کہتے ہیں تو ان کا سوال یہ تھا کہ چاند شکل بدل بدل کے آتا ہے ہٹا کہ وہ ہلال کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے دوبارہ سے ہلال کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ایک یا دو راتیں غائب رہنے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ مواقیت مواقع حج لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے سورج اس کی کیفیت سارا سال ایک جیسی ہی رہتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا اور اس کی شکل بھی تو چاند کی شکل بدل بدل کے آتی رہتی اس سے وہ لوگ جو صحراؤں میں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا اور اللہ سبحانہ اٹھانا تعالی نے دین اسلام نے جتنے ہی احکامات وقت سے متعلق دیے ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے حساب سے ہیں مواقع نام ہلال یہی لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے طلاق کی عدت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں بلکہ اللہ کا طلاق ترو تین حیض تک انتظار کریں تین حیض طلاق یافتہ عورت کی عزت ہے اب اس کو وقت جتنا بھی گزر جائے طلاق کے بعد پہلا حیض آئے پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے بعد عزت ختم رجوع کرنے کی بہلن ختم ہو جائے گی پہلی دوسری تلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد جب تین حیض عزت ختم ہو جائے گی تو عورت کو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے ویسے عزت پہلی کلاب کی بھی ختم ہو جائے دوسری کی بھی ختم ہو جائے تو تب بھی عورت آزاد ہے کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن بہرحال پہلی دوسری کتاب میں رجوع کا اختیار واقعی ہوتا ہے یہ عزت ہے اس عورت کی جس کو حیض آئے اسی طرح حاملہ عورت اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اولاد الحمالی اجل و یا گاہنا شملہ حمل بچے کو جب وہ جنم دے لیں عزت فکر لیکن وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا یا آتا رہا بوڑھی ہو گئی حیض آنا رک گیا بانج ہو گئی ان کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے عزت مقرر کی ہے عزت کو ہلنا تھا اللہ تھا ان کی عزت تین ماہ ہے ولہ عیدم یاد جن کو حید نہیں آتا ان کی عزت بھی اتنی ہے تین ماہ اب یہ تین ماہ کی جو عزت ہے یہ تین مہینے شمار کرنے ہیں چاند کے حساب سے شمسی مہینے نہیں کمڑی مہینے کالی مہینے زیادہ سے زیادہ دو تیس کا دنوں کے ہوتے ہیں تیسرا لازمی انتیس دن کا ہوتا کبھی دو مسلسل انتیس دن کے آ جاتے ہیں تیسرا تیس دن کا ہوتا اگر دو مسلسل تیس کے ہوں تیسرا انتیس کا ہو تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ تین ماہ کی جو عزت ہے وہ کتنے دنوں کی بنے گی ایک کام نبے ایک کام نبے دن زیادہ سے زیادہ اور کم از کم اٹھاسی دو کام نبے جبکہ آپ اگر حساب لگائیں شمسی تقویم کا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے شمسی تقویم میں دو مہینے مسلسل 31 تاریخ کے 31 دنوں کے آتے ہیں اور ایک تیس دن کا تو یہ کل کتنے ہو گئے بانوے بانوے دن بند گئے اور پھر اگر جنوری فروری اور مارچ یہ شمار کر لیں دو اکتیس اکتیس اور ایک اٹھائیس تو یہ نبے دن بند گئے تو شریعت کے جو حکم ہیں دنوں کو شمار کرنے والے ان کا دار و مدار قمری تقویم پر ہے شمسی تقویم پر نہیں اگر آپ حساب لگائیں گے سورج کے حساب سے کام خراب ہو جائے گا اکانوے دن بعد رجوع کروا کے بیٹھ جائیں گے حالانکہ اکانوے دن کبھی بنتے ہی نہیں وہ تو, تو ایک کام نفے یا دو کام نفے دن ہوتے ہیں اگر تین مہینے شمار کرے اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اللہ نے مقرر کی ہے زیادہ سے زیادہ دو سال بل بات ہوئی اور دیکھنا او رادا کاپی آراد رضاح مدت رضاحت کو جو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال مکمل دودھ پائیں یہ دو سال اس کی جو گنتی ہے وہ پوری کرنی ہے کمری تقریم کے مطابق شمسی اور کمری سال میں دس دن کا فرق ہوتا ہے کمری سال تین سو پچپن دنوں کا اور شمسی سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوتا ہے تو اگر بچے کی تاریخ پیدائش آپ وہ نوٹ کریں اور یاد رکھیں شمسی تقریم کے مطابق انگریزی مہینوں کے حساب سے اور پھر اس کو دودھ کی مدت دو سال پوری کروائیں انگریزی مہینوں کے حساب سے تو وہ دو سال نہیں بلکہ دو سال اور بیس دن ہو جائیں گے کمری تقرین میں دس دن سال کے کم ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں حساب کتاب کے دنوں اور سالوں کو شمار کرنے کے شریعت کے اعتبار سے ان کا دار و مزار چاند پر ہے چاند کے ذریعے ان کو گنا جائے گا شمار کیا جائے گا ورنہ بہت ساری خرابیاں اس کے ساتھ لادم کی ہیں ایسے ہی عمر کا جو حساب ہے وہ بھی چاند کے حساب سے سورج کے حساب سے نہیں تقریبا تیس سال بعد ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے سورج کے حساب سے انگریزی کے حساب سے گنے گے تو عمر بنے گی تیس سال اور چاند کے حساب سے گنے گے تو اکتیس سال بن جائیں گے جس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو ساٹھ سال تک عمر دے دیتا ہے تو اس کو عذر ختم کر دیتا ہے کہ میرے پاس سمجھنے کا وقت نہیں تو وہ ساٹھ سال یہ شمسی تقریب والے نہیں کمری تقریب والے یعنی سورج کے حساب سے ابھی اس کی عمر انگریزی مہینوں کے حساب سے اٹھاون سال ہو گئی کتاب اللہ کے مطابق اس کی عمر تیس ساٹھ سال پوری ہو چکی ہے یہ فرق پڑ جاتا ہے تیس سے پینتیس سال کے دوران ایک سال کا فرق آ جاتا ہے حج لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہلال ہے اسی طرح حج کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہلال ہی ہے رمضان کا مہینہ ہے اس کا علم روزے رکھنے ہیں یا پھر چاند کے ذریعے ہی ہوگا ایسے ہی مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ حج ہے اس کے بارے میں بھی فلم ہوگا چاند کے ذریعے حج کا مہینہ زل حجا اس کے آغاز کا پتا چاند کے ذریعے نہیں کہ گھر کے پچھلی جانب سے آیا جائے بلکہ نیکی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہو اللہ سے ڈرو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نیکی اصل اس کی اصل میں ہوتا یہ تھا کہ انسار جب حج کر کے واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پچھلی جانب سے گھروں میں کودتے کہتے تھے کہ ہم ان دروازوں سے نکلے ہیں بڑے گناہ گار اب گنا پخوا کے آئے ہیں دروازوں سے نہیں داخل ہوتے وہ دیوارے خلان کے پچھلی جانب سے آتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ پیچھے سے آؤ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی گھر میں دروازے سے داخل ہو گیا حج کر کے آنے کے بعد تو لوگوں نے کہا کہ اس نے کیا الٹا کام کر دیا یعنی اس پر تنقید کی کہ یہ واپس آیا اور دروازے سے داخل ہو گیا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ آیت نازر کر دی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی اس آدمی کی ہے منیش جو ٹپڑے والا ہوتا ہے پرہیزگار بنتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اصول ابوادی ہا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے دروگار اللہ خون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بلا پاٹا مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کافر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ہم نے نہیں کرنے دینا جس کے بعد سلح بھیا ہوئی تھی اسی مناسبت سے اللہ سخان تعالیٰ نے حج کے ذکر کے بعد قتال کا جہاد کا ذکر فرما لیا و کاتب فی صبی اللہ دینا تم اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں وہ لا صحت اور زیاتی نہ کرو انشدین یقینا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کر. جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو یعنی دکھائی گئے کہ کافر اگر تم سے لڑیں تو تم ان کے خلاف لڑو لیکن بدلہ لیتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی جتنا وہ تمہیں نقصان پہنچائے اتنا نقصان پہنچانا ہے علیہ دعا لیخ بھی متلی باہٹا دا علی جتنی اس نے زیادتی کی اتنی تم بھی کر سکتے بڑھنا نہیں بلا چاہوں ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنا انہیں کوئی خرچہ نہیں اللہ زیادہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لیکن اتنی پرامن لڑائی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں جتنی اسلام میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہ اسلام اس کی اثاث اور بنیاد جہادے کی سبیل اللہ ہے لیکن یہ خیال خام ہے غلبہ اسلام کی بنیاد اور اثاث جہاد کی سبیل اللہ نہیں غلبہ اسلام کی اثاث اور بنیاد ہے دعوت جہاد اس دعوت کی ضرورت ہے لہذا جہاد با وقت ضرورت بقدرے ضرورت ہوگا اصل اثاث اور بنیاد دین کی دین کے غلبے کی خلافت کے قیام کی امن کے استحکام کی وہ ہے داغت جہاد نہیں جہاد ایک ضرورت کی چیز ہے مسلمان مجبور ہوتا ہے جہاد کرنے پر تو پھر جہاد کرتا ہے وغیرہ نہیں اور پھر جب جہاد کرتا ہے تو پھر بھی بڑا پرامن طریقے سے ایسا پر امن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرو عورتوں کو فتل نہ کرو بوڑھوں کو نہ مارو جو تمہارے ساتھ نہ لڑے تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی نہ پیچھے بچاتا ہوں وہ جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہے بس یعنی دشمن کے بچوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو اور ان نوجوانوں کو جو تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر جن کو قتل کرنا ہے ان کے بارے میں سب دیا ان کا مسئلہ نہ کرو ناسان نہ کاٹو ان کو جلاؤ نہ بے حدمتی نہ کرو ایسا کافر مسلمانوں کا دشمن لیکن پھر بھی اسلام اصول سکھاتا ہے لڑنے کے اسی طرح جہاد فی اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ املاک کو نقصان نہیں پہنچانا کافروں کی املاک ان کو نقصان نہیں پہنچانا باغ نہیں جلانے لوٹ مار نہیں مچانی خواہ نخواہ عمارتوں کو نہیں گرانا اثاثات محفوظ رہنے چاہیے یہ اسلام کا ایک جہاد کرنے کا اصول اور طریقۂ کار ہے ہاں جب ضرورت پڑتی ہے جہاد کرنے کی پھر جہاد کیا جاتا ہے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے دعوت کے مسدود راستے کھولنے کے لیے دعوت کا راستہ بند ہو جائے دعوت کا راستہ کھولنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے تو مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑوانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں کافر قبضہ کر رہے ہیں کافروں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اسی طرح کا پھر ستنا بھی پا کریں تو پھر اس سکنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد و قتال کیا جاتا ہے آٹھ دس وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ ہوا تو نے جہاد کرنے کا حکم کیا ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں تو پھر جہاد ہوتا ہے بگرنا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ ہوا تو فرماتے ہیں وہ لوگ یہ تم سے لڑتے نہیں تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا انت بو متو سیتو ان کے ساتھ تم نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کافروں کے ساتھ بھی انصاف اور کچھ لوگوں نے آج کل یہ سمجھ لیا بس الٹ دو پلٹ دو کچل دو گرا دو اور مار داڑ کر دو تب اسلام آئے گا اور اسلام غالب ہوگا اور خلافت قائم ہوگی خلافت کا یہ طریقہ نہیں اللہ بعد ہوا امنا یا گزونہ نہیں لاسری پونا بھی چاہیے اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے صالح امال کیے دو کام کریں ایمان والے ہوں اور صالح اعمال کریں من حیثر القوم اللہ تین انعام دے گا میں خریف بننا ہوں پھر اور نہیں کر ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو دیبتین اور اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا اس دین کو اللہ زمین میں غالب کرے گا تیسرا انعام والا ابت الحمد خوف امنا خوف کے بعد اللہ تعالیٰ کو امن ادا کرے گا خوف ختم ہو جائے گا دہشت ختم ہو جائے گا یعبدونانی میری عبادت کریں لا یو شریف گنا بھی صحیح میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے چار کام ہو گئے ایک اللہ پر ایمان دوسرا امرت سالے تیسرا اللہ کی عبادت اور چوتھا شرک سے اجتناب یہ چار کام کرنے والا معاشرہ آپ کھڑا کر لیں نتیجے میں آپ کو تین چیزیں مل جائیں گی خلافت دین کا غلبہ اور امن و امان یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پرانے مجید میں تو خلافت زور لگانے سے نہیں آتی زور لگا کے کبھی انعام نہیں لیا جا سکتا یہ خلافت امن اور غلبہ ذیل اللہ کا انعام ہے انعام حاصل کرنے کے لیے میرٹ چاہیے میرٹ پہ پورے ادرو مل جائے گا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا کرنی کرو لیکن زیادتی جہادوں کی تال میں بھی نہیں ان نو صبول اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرماتا وقت من ہوں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو آخری یو ہوں اور جہاں سے انہوں نے بھی زیادہ مکہ کے بعد حج کے موقع پر سورج توبہ کے آغاز میں جو چند آیات ہیں من سور ہی اور اشو یہاں تک اس سے آگے بھی حج کے موقع پر اعلان کروایا گیا تھا کہ خوش اشرقین کے پاس چار مہینے ہیں حج کے بعد یہاں سے نکل جائیں چار مہینے تمہیں اجازت ہے محرم سفر ربی القول ربی الانی اس کے بعد ہم اشرقوں کو, کو رہنے نہیں دیں گے اور اعلان کروا دیا گا کہ کوئی بھی بیت اللہ کا سباب برہنہ ہو کر نہیں کرے گا کوئی مشرق آج کے بعد حج نہیں کرے گا اس اعلان کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع کی افرج الحودہ کی جزیرت عرب یہودیوں کو جزیر عرب سے نکال دو سب کو نکال پائے گیا سچے مکہ کے موقع پر تقریبا سارے لوگ مکہ والے مسلمان ہو گئے تھے سبھی سوائے چاند دیکھ کے وہ بھاگ گئے کچھ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی نظر آئے ان کو قطر کر ایک آدمی آیا صحیح بخاری کے بیچ ہے کہ شہید نخواست والے مطالعہ پر ابن قسم وہ قبا کے ذیلات کے ساتھ چنتا ہوا ہے آپ نے مار دو مسجد حرام میں قتال کرنا حرام ہے منع لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ایک گھڑی میرے لیے مسجد حرام میں حرم کے اندر قتال کرنا حلال دیا اس کے بعد قیامت مطلب کے لیے حرام ہے حرم میں کوئی آدمی جہاز و کتال نہیں کرے گا اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ کھانا ہوا کا باخری جو ہمارا جو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو اپنے مقبوضہ علاقے چھڑوانے کے لیے جہاد کرو پورا ہندوستان مقبوضہ ہے صرف کشمیری نہیں ان مسلمانوں کا تھا مسلمانوں سے چھینا گیا اور بعد میں بدر بانٹ کر کے تھوڑا سا مسلمانوں کو دے کے باقی سارا ہندوؤں کو تھما دیا گیا اخری جو ہوں تو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم ان کو نکالو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت وہ چودہ اگست انیس سو سینتالیس کی پارٹیشن کے روپئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان وہاں سے نکلے اور ادھر آ کے آباد تاریخ انسانی میں اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی اخری یو ہوں بن ایسو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالا اور صرف یہ ہندوستان کا مسئلہ ہی نہیں دنیا میں کتنے ہی ایسے ہمالک ہاں ہیں جن پر کافروں نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت بمدس فلسطین کا علاقہ یروشلم یہودی اس پر تابے ہیں اخر من ہے تو اخراج کو مسلمانوں کو بے دخل کیا وہ کو نکالا ان کے خلاف جہاد وکار کرنے کا یہ افسر ہے بلفت نو اشد و منل اب کہیں گے کہ اسلام تو بڑا پرانا دین تھا تو اسلام نے یہ لڑائی جھگڑا اللہ فرماتے ہیں بل فتنا تو اشد و منل قتل قتل سے زیادہ فخر ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے قمل کیا جا رہا ہے جہاد و فتح کے بعد فتنا ختم ہو جائے گا کام ختم ہو جائے گا امن سکون ہو جائے گا بالاک واقع سب سے دل آرام ہستا روحم اور مسقد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو حستا کہ وہ تم سے اس میں لڑیں کا روحم فخ اور اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑو مستد حرام میں اس کے آس پاس حرم کی حدود میں پتار کرنا منع ہے لیکن وہاں بھی اگر کافر مسلمانوں کے خلاف لڑے تو وہاں اس کو مارنا کمر کرنا جائے گا آج کل یہ خارجی جو اپنے آپ کو دین کے بڑے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں یہ حرم کی حدود میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھا ہی خودکش بمبار وہ مسجد حرام میں مسجد ندی میں داخل ہوتے ہوئے روکا گیا انہوں نے اپنے آپ اوڑا اگر یہ ظالم ہو, وہاں سے تم سے پہنچے کرتے پھر تمہارے لیے لڑنا جائے ہے اس طرح ان خارجیوں کو کچھ ہفتہ پہلے وہ آفت آئی تھی شریعت داخل کرنے کی اور قبضہ کا لیا تھا انہوں نے مسجد حرام پہ بیت اللہ پہ پھر وہ آپ کے پاکستان سے ہی گئے تھے فوجی اور پانی چھوڑ کے کراٹ چھوڑا اور پھر ان کو مارا بہرحال اصول یہ ہے کہ مسجد حرام اور اس کے ارد گرد لڑنا نہیں کتاب نہیں لڑکی لیکن وہاں پہ اگر کوئی فسادی آ کے فساد مچائے لڑے تو پھر تمہیں اجازت ہے پیل نہیں کرنی کزادی کا جزا ال کافی اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے کافروں کی جزا یہی ہے فعینتا ہُو تو اگر وہ باز آ جائیں رک جائیں سعین اللَّهَ بفور الرحیم تو یقیناً اللہ تعالی نہایت بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے روح حتہ اللہ تک ہو نہ فتنا اور ان سے لڑو حتیہ کہ فتنہ باقی نہ رہے یہ قتال کرنے کی دوسری وجہ اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان سے لڑو حتیہ کہ فتنہ ختم ہو جائے فتنہ فساد جب تک باقی ہے لڑتے رہو اگر یہ لوگ فتنہ پیدا نہ کریں جہاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جہاد اساس اور بنیاد نہیں اسلام کے غلبے کی دعوت بنیاد ہے دعوت آسات ہے ہاں مجبوری ہوگی لڑنا لڑنا پڑے گا پھر نہیں پیچھے نہیں لکافی رو ہم ان سے لڑو ہر تعلقہ فتنا ہٹا کے فتنا باقی نہ رہے یہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ضرب عظم اور آج کل جو جاری آپریشن ان خارجیوں کے خلاف رز الفساد وہ سارا فتنے کی سرخوبی کے لیے ہے ان سے لڑو حسہ تک ہونا سیکھنا حساب کے اتنا باقی نہ رہے وہ یقون دین اللہ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے تو اینسا تو اگر وہ بعض آ جائیں فلاح اللہ ظالمین تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے اور جو بعض آ جائیں ان کو کچھ نہیں کہنا کیسا ٹھنڈا میٹھا اور پرسکون دین ہے لڑائی بھی اس میں بڑی پر امن ہے ایسی پرامن لڑائی کسی مذہب میں کسی معاشرے میں نہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑے تہذیبی یافتہ سمجھتے ہیں ان کی حالت دیکھ لو ایران میں شام میں انہوں نے کیا انت مچایا ہوا ہے اور اسلام ایسی لڑائی کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت پڑی جتنی ضرورت ہے اتنا بھی لڑکی اور یہ ان کی خواہاری کا عالم یہ ہے کہ ایسے ایسے نت نئے طریقے یاد کرتے ہیں اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ کے دوسروں کو مارنے کے اگلے کا کچھ بچے ہی یہ جدید ترین میزائل اور بم بنانے کی جو دوڑ ہے ایٹم بم ہائڈروجن بم اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کیا ہے اسلام تو ایسا پرامن دین ہے وہ ایسی تباہی چاہتا ہی نہیں چاہ ہاں اب کافروں نے اس طرح کے ہتھیار بنائے ہیں مستقل قوا ان کے خلاف قوت اپنے پیار جتنا وہ کرتے اسے بھڑکے سب تاکہ وہ تم سے ڈاڑ کے رہیں دیکھا نہیں وہ میڈیا نے ایڈمی دھماکے کیے تھے اور وہ چڑھ رہا تھا پاکستان کے سر پہ جیسے ابھی کھا جائے گا ادھر سے اٹھائیس مئی کو پاکستانیوں نے دماغے کیے پیشاب کی جھاپ کی, کی طرح بیٹھ گیا تر ہی گو رجوب اللہ ہی باہ عجوبہ اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے تمہارے دشمن بھی ڈریں گے قوت کی تیاری کی تو اصل اصول اسلام کا بڑی پرامن لڑائی ہے اور وہ بھی بوقتے ضرورت اور بقدرے ضرورت ہاں اگر کافی لوگ کتنا فساد پھیلاتے ہیں تو پھر جیسے کو تیسا جیسا کریں گے ویسا کریں گے اور پھر لڑائی کے دوران بھی فلاح دوانہ اللہ علی ظالمی ظالموں کے اوپر ہی جاتی ہوگی جو کافی پر امن ہے ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہا جائے